أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ذهي ونفسي سفا صفه 211 ألم يكن ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النافق مما طلب في الظلمات ليس ببارئ من ها كذلك hyنا ما كانوا يعلمون اب امن کانا نیتن فع کیا وہ شخص جو مردہ تھا تو پھر ہم نے اسے زندہ کیا وہ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي بھی اور پھر ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یہ اس شخص کی طرح ہے ماسال لئی سب یہ کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے کسی صورت بھی نکلنے والا نہیں ہے کزاری کا ذکر نرکا کری نما اسی طرح کافروں کے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے وہ کشنما بنا دیے گئے کیا وہ شخص جو مرغہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا مراد یعنی کہ وہ کافر تھا تو ہم نے اس کو اسلام کی نعمت سے نوازا تو کفر کو اللہ نے یہاں پہ موت اور اسلام کو زندگی سے تعبیر کیا ہے یعنی کہ جب کافر تھے تو جہل اور شرط کے باعث وہ مردے تھے پھر جب ان کو اسلام ملا ایمان ملا تو وہ زندہ ہوا اور روشنی اور راہ ہدایت اس میں پالی اور اس کے چہرے پر روشنی کا نور جو ہے وہ سب لوگ دیکھتے ہیں اور جس کو ایمان نہیں ملتا وہ اندھیروں میں ہی پڑا رہتا ہے کافر کے مردہ اور مسلمان کے زندہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں پیچھے گزرا ہے آیت نمبر 257 میں آگے سورہ رود کی آیت نمبر 24 اور سورہ پاتر کی آیت نمبر 19 سے لے کے بائیس تک یہ مضمون آئے گا گزانی کا کافری نماز آ گیا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے بس بسوں کے ذریعے ان کافروں کی نگاہ میں ان کے برے اعمال کو ہی خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کافر اعمال برے کرتے ہیں لیکن وہ اپنے برے اعمال کو ہی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ شیطان کی چال ہے جو ان کے ساتھ وہ کھیلتا ہے قداری کا جاننا کی کل کو رو کی ہا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا بستی کے چودھری بلیرے اور سردار وہ مجرم لوگ اللہ نے بنائے لیم کو تاکہ وہ اس میں مکرو فریب کرے ببا بین خوشی اور وہ صرف اپنے ساتھ ہی بکر ویت کرتے ہیں فما یشورون اور وہ شعور نہیں رکھتے مطلب یہ ہے کہ مکہ میں جو بڑے مجرم ہیں انہی کو بنایا اللہ تعالی نے ابو جہل وغیرہ اتبا شہبہ ابو لحب یہ بڑے لوگ تھے اور تھے سارے کے سارے مجرم ہیں تو مکہ میں یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ جو وڈھیرے اور کڑپینچ اور چوبری یا کابر قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے وہ مجرم بنائے ہیں کافروں کو گڈھیرا بنایا ہے تو یہ صرف مکہ میں نہیں پہلے کیسے کی ہوتا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ کار ہے کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے ان کو چوترا ہٹ دیتا ہے تاکہ وہ غبر و فہیب کرے اور اپنے قوت کے بلبوتے پر ایمان والوں کے خلاف وہ کھڑے ہوں انبیاء کا مقابلہ کریں اور لوگوں کو ایمان سے روکیں اور خود بھی چیز کو خجور میں پڑے رہیں مطلب قوت والے طاقت والے اپنا پورا زور لگائیں ایمان کو روکنے کے لیے پھر بھی آخر ایمان والے ہی غالب آئیں یہ اللہ سبحانہ اٹھانا تعالی کی کمال حکمت ہے اور اگر جو چودھری بدکے بڈھیرے لوگ ہیں وہی وہ مسلمان مومن ہو جائیں تو باقیوں کا مومن ہونا تو بڑا آسان ہے پھر اسلام کا پھیلنا اور انبیاء کا کامیاب ہونا یہ کوئی مشکل اثر نہیں رہ جاتا اور یہ ایک فطری چیز بن جاتی ہے عربی زبان کا محاورہ ہے ملوکی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں جیسا ہاکے میں وقت ہوتا ہے لوگ بھی ویسا ہی دین اختیار کر لیتے ہیں تو شاہی دین اور شاہی مذہب کو اپنانا آسان ہوتا ہے اور شاہی مذہب کے خلاف چلنا یہ مشکل ہوتا ہے تو جو علاقے کے وڈکے وڈیر اور چودھری اور فرد قسم کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے پہلے بھی مجرم نہیں رکھے مجرموں کے ہاتھ میں قیدار دیا ہے دیا ہے تاکہ جو اہم ایمان, ایمان ہیں ان کی آزمائش ہو اور انبیاء کرام دعوت میں خوب محنت کریں اور بلا ان کو شکست ہو ہوئے تم اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں لب نخ ہم ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی ہتھا نتلانا حا کہ ہمیں بھی ایسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ رسالہ رسالتا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جہاں رکھے سیدینشیب انقریب جن لوگوں نے جرم کیا ان کو اللہ کی طرف سے بڑی ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا بیما خان یم قرون ان کے قریب وکر کرنے کی وجہ سے یعنی ان کفار فار کے مکر و کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی دلیل کوئی آتی ہے کوئی موجودہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود اس منصب پر فائر نہیں ہوں گے اور ایسا ہی موجودہ جب تک ہمیں نہ دیا جائے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے اس آیات میں آپ نے گزرا ہے نا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم مان لیں گے ہم اللہ تعالیٰ اس کی حالت بیان کروا رہے ہیں کہ حالت تو اس کی یہ ہے کہ کوئی نشانی آ جائے موجودہ آ جائے نبی کی صداقت اور نبوت کو برعکس ثابت کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جب تک یہ ہمیں نہ دیا جائے جس طرح اللہ کے رسول کو دیا گیا ویسا ہی کچھ ہمیں دیا جائے پھر مانیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حیث و يجعل یعنی نبوت اور رسالت محض بہ بھی چیز ہے جسے جس اللہ چاہتا ہے نبوت کی امانت اسی کے سپرد کرتا ہے کسی کے چاہنے سے کسی کو نبوت نہیں ملتی یا محنت کر کے کوئی نبی نہیں بن جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ کے چاہتا ہے اور اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ نبوت کسی عطا کرنی ہے مکہ کے ایک یتیم کو دینی ہے یا مکہ اور ساحد کے بڈھیروں اور سرداروں میں سے کسی کو دینی ہے سورہ زخرف میں ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان دو بڑی بڑی بستیاں مکہ اور سائد ان بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر نقوت کیوں نہیں نادل ہوئی وہی کیوں نہیں اتری نبوت کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں دیتے. یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ سے چاہے دے معی عرجلّہ ہو نہیں یہ حزیہ صَدْرَهُ یہ اسلام اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے یشراخرا صَدْرَهُ اسلام اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھو دیتا ہے وہ میں دلّاہ اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے یہزا ہو وہ یہ اس کا انتہائی تنگ نہایت گھٹا ہوا گٹر وا کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے کا لالی کا رج کا الدین اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اسلام اس کا لکی مطلب ہے مکمل طور پر تابع فرمان ہو جانا مکھی ہو جانا, مطیح ہو جانا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ رسالت کی طرح ہدایت اسلام یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے رسالت و نبوت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے اسی طرح ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو اسلام کی نعمت سے نوازتا ہے اسے نہیں چاہتا نہیں دیتا اور جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینا کھول دیتا ہے سینا فراہ کر دیتا ہے صحیح بات تسلیم کرنے کے لیے اس کا دل کھلا ہو جاتا ہے اور ہدایت کے راہ پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اسے حق قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور وہ آسانی سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرما کر دیتا ہے اور جس جیتے اس آدمی کی سرکشی کے باعث ہدایت دینا مقصود نہیں ہوتا وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ اللہ پھر اس کو ہدایت کی راہ پر گامزن نہیں کرنا چاہتا تو اس کا سینا حق قبول کرنے کے لیے تنگ کر دیتا ہے نہایت گھٹا ہوا جیسے کہ وہ بلندی پر چڑھ رہا ہے مشکل کے ساتھ کسی نے اگر اونچے پہاڑوں کا سفر کیا ہو تو جب یہ سدا سمندر سے کوئی دس ہزار فٹ یا اس سے زیادہ کی اونچائی شروع ہوتی ہے تو وہاں پیدل چڑھنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آکسیجن میں کمی واقعی ہونے لگ جاتی ہے تو جیسے جیسے آپ آکسیجن میں کمی ہوتی ہے تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے ایک آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس میں دشواری اور پھر دوسرا چڑھائی چڑھنا وہ تو, تو آپ گھر کی سیڑھی بھی چڑھے تو سانس پھول جاتا ہے اوپر چڑھنا بھی ویسے دشوار ہے اور جو زیادہ بلندی میں آسمان میں جو چڑھ رہا ہے زیادہ اونچا جا رہا ہے اوپر جاتے جاتے کم ہونا شروع ہوتا ہے جیسے جیسے اوپر پتا جاتا ہے آکسیجن میں کمی آتی ہے سانس میں دشواری آتی جاتی ہے ہنکا کے بال آخر آکسیجن ختم ہو جاتا ہے اور سانس لیا ہی جا سکتا ناممکن ہو جاتا ہے وہاں پھر وہ مسلوئی طریقے سے سانس بتا لیتا ہے آکسیجن کے سلنڈر وغیرہ اس طرح کی چیزیں کو جو لوگ خلا باز ہیں وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ سانس لیا جا سکے تو اللہ سبحانہ و صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح بلندی پر چڑھنے والے آدمی کا سینا تنگ ہو جاتا ہے نہایت دشواری کے ساتھ اس کو چڑھنا پڑتا ہے اور اس کے دل سینے میں گٹر محسوس ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کی بدبختی کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے اس کا سینہ بھی اللہ تعالیٰ گٹن والا کر دیتا ہے جو لوگ سمجھ کا انکار حقیقت حق کو سمجھ کر انکار کا راستہ اپنا لیتے ہیں تو انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں کفر بیٹھ جاتا ہے ایمان کی سہارت اور تاکیل کی اس سے ختم ہو جاتی ہے تو کفر و شرک اور فص و کجور کی گندگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے چڑھا دیتا ہے وہاں کا سرا ترقی کا اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے پد فسپل آیا ہم نے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں یعنی حکم برداری میں اساج میں اپل کو دخل نہ دینا یہ رات ہے اس اللہ نے جیسا کہا کر لو عقل میں تمہارے آتا ہے تو ٹھیک نہیں آتا پھر بھی ٹھیک ایک بار بھی کہتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتیشے نمرود میں عشق عقل ہے نہر تنا چائے لو بی عقل نہیں مانتی رام میں کودنے کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ربا کر دے ٹھیک ہے جی یار ہوگا علم اسلامات وسلم اصل کو دخل نہیں ہدایت थिरा, اور سیدھی راہ اور مستقیل یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا بس مانگو آج بھی کئی لوگ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے اچھا جی یہ کام کریں اس میں کیا حکمت ہے اللہ نے یہ کام کرنے کا کیوں کہا حکمت اللہ نے اگر بتا دی ہے اللہ کے رسول نے بتا دی ہے تو ٹھیک ہے پتا چل گئی نہیں بتائی تو پھر بھی مانو اب ہوا خارج ہوتی ہے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نمازی نماز کے دوران ہوا خارج ہوئی وہ کیا کرتا ہے جا کے وضو کر کے آ کے نئے سرے سے پھر نماز شروع کر دیتا ہے ہاتھ چہرہ سم ہوتا ہے مسا سر کا کام کرتا ہے جہاں سے ہوا نکل رہی ہے اس جگہ کو نہیں دھوتا کیوں اللہ کا ہے عقل وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہاتھ چہرے پاؤں کا تو کوئی قصور ہی نہیں اس کو ڈھو ڈالا ہے اور جہاں سے ہوا نکلی ہے اسے نہیں دھویا عقل کو دخل نہیں دینا عصاق میں پس اللہ نے جیسے کہہ دی ہے مان لو اللہ تعالیٰ کہ بات میں بھی ایسے اللہ نے کہا والظاہر ظاہر اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے بھی ہے عقل نہیں مانتی جو سب سے پہلے ہو سب سے آخر میں کیسے ہو سکتا ہے اور جو ظاہر ہو وہ چھپا ہوا کیسے ہو سکتا ہے یا تو ظاہر ہوگا یا چھپا ہوا ہوگا اللہ ظاہر بھی ہے بات بھی ہے اللہ عر پر بھی مستوی ہے اکڑا من دل غریب رگے حیات سے بھی شہر سے بھی قریب ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں کلتا کلسال ہی جبین اللہ کے دونوں ہاتھ باہنے ہیں بایاں نہیں ہے دو ہاتھ ہیں رحمان کے دونوں ہی ادارے تمہاری عقل میں آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے بلکہ عقل میں نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے خرج کے راستے جو نکلے ان کو ڈھونڈنے تو منزل کی خان سے وہنوں گماتے آ گئے خرد و عقل کے راستے سے اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی عبادت حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر یقین ختم ہو جاتا ہے زان اور وہم و گمان رہ جاتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ کھانا ہوگا نے یہ بات واضح کر دی ہے پتھر آیا کوئی بھی رو ہم نے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اب اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنا یہ تمہارے لیے کام ہے یہ کرو باقی سمجھ آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کرو لہم السلام اندور بھی ان کے لیے سلامتی کا خر ہے ان کے رب کے ہاں وہ ولی جو ہاکام یا اور ان کے اعمار کرنے کی وجہ سے وہی وہ ان کا ولی ہے سلامتی والا گھر مطلب جنت یعنی کہ یہی لوگ جو اللہ کے روچی اور فرما بردار ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ سے سپورٹ کر دیتے ہیں مسلم ہو جاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جنت ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا کار چھاڑ ہوگا ولی ہوگا دوست ہوگا وہ یو میشر ہوں اور جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا یا معشر الجن قد تم مدر ان تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنوں کی جبا یقینا تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا وقال مدر ان سی اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربانا اے ہمارے رب بعدنا بھی ہمارے بعد نے بعد سے فائدہ اٹھایا یعنی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا وابنا اور ہم اپنے اس وقت مقررہ کو پہنچ گئے جو تھی نے ہمارے لیے مقرر کیا کی تھا قال اللہ فرمائے گا آج ہی کی ٹھیکانا ہے خالدین فیار اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ان کا حکیم حجیم یقیناً آپ کا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا جنوں سے مراد یہاں پر شیاطین جن ہیں شیطان جن ان کا بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے انسانوں کو اپنی شیطانی راہ پر چلا دیا انسانوں کو گمراہ کر کے شیطانی راہ پر چلا دیا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا کیا فائدہ مثلاً ان کو گمراہی کی دعوت دی انہوں نے اسے قبول کر لیا اور انسانوں نے جنات کی تاہیم اور تقریر حتیٰ کہ جناب کی عبادت تک کی مصیبتوں کے وقت کر کو پکارنا شروع کر دیا یہی شیاتی کی کامیابی ہے اور انسانوں نے شیطانوں سے جنوں سے فائدہ اٹھایا اس کی ایک مثال نہیں سمجھیں کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر کوئی فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں پرشتے اپنے پار پڑھ پڑھاتے ہیں اس کے لیے ادار اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اور اوپر والے فرشتوں سے نیچے والے پرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا آروپ بتاتے ہیں کہ یہ حکم ہے یہ چلتے چلتے حکم آسمان دنیا تک پہنچتا ہے نیچے سے جن شیاتی وہ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بات چڑا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر سے قبل تو یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا لیکن آپ کی فرقت کے بعد یہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہاب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو بھی منی طرح اس بات کو چرانے کی کوشش کرے گا اس کے پیچھے یہ لگے گا اس کو شولا وہ پڑ جائے گا اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات جو جن نے سنی وہ نیچے تک نہیں پہنچ سکتی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس شہابیے کے آنے سے پہلے پہلے وہ بات نیچے بات کر دیتا ہے اور وہ بات پہنچتی پہنچتی آخر وہ جو شیاتی ہیں اپنے دوست جو نجومی جوپر والے ان کے کاموں میں وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس کے اندر سو جھوٹ شامل کر کے اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں ایک سکھ کے ساتھ سو جھوٹ اب ان کی کروڑوں پیش گوئی غلط ثابت ہو جائیں لوگ اس جانے میں توجہ نہیں کرتے کوئی ایک پیش گوئی اگر ٹھیک سابت ہو جائے نا تو بس اسی کو دیکھ کے بیٹھے جہاں اس نے پیش کوئی کی کہ دیکھو ٹھیک وہ اس طرح سے کام کرتے یہ ہے کہ انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یا پھر اس طرح بھی جادوگر لوگ شیاتی سے مختلف کام کرواتے ہیں اپنے وہ وکر بنا کے ان کے ساتھ معاہدات وغیرہ کرتے ہیں اور پھر جادو ٹورے میں مدد لے کے انہیں جادو جادوگروں کو فائدہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی جیزیں خالی کرتے ہیں مال بٹوتے ہیں کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے اس طرح انسان جن شیطانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانا ہے یہ آئے اس بات کی دلیل ہے کہ سلیمان علیہ سلاۃ وسط کے بعد جو شخص بھی کسی جن سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے یا جن کو قید کرے ان دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے جن کو باندھنا قید کرنا ہماری زندگی میں درست رہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شیطان جن نے نماز کے دوران حملہ کیا تو آپ نے اس کو پکڑا اور ارادہ کیا کہ اس کو مقصد نبی کے سکون کے ساتھ جن کو باندھ دوں اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں لیکن فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سلیمان علیہ ملا تو کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا رب بھی ملک ربیلی بہبلی بول من بعدی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہ تصا کر جو میرے بال کسی کے چھایا میں شام نہ ہو ان کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا تو جنات کو قید کرنا اور اسے غلط فائدہ اٹھانا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے اَن آن ہی تکانا ہے تو تم اس میں اور گے اللہ ما شاہ اللہ مگر جو اللہ چاہے اب یہاں سے اشکال اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم آخر میں ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے کہا تم جہنم میں رہو گے مگر جب اللہ چاہے مطلب کہ کبھی کہ ان ختم ہو جائے شبہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے تو شاہ عبد القاجر فاہما ہوا وہ اس کا جواب دیتے ہیں شبہ کا کہتے ہیں کہ دودھ کا آزاد دائمی اگر ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہے دولخ کا آزاد دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہے اللہ نے جو چاہنا تھا اللہ چاہ چکا ہے لہذا اب اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ چاہے دوبہ کو ختم کرنا تو یہ تو چہن کا فیصلہ اللہ نے پہلے سنا دیا ہے کہ وہ حلول ہے کہ جہنم عملی دائنی اور سرمدی ہے ہمیشگی والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ جہنم میں رہے گی وہ غزالی کا فردی ناقام اسی طرح ظالموں کو ہم باز کا دوست بناتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے یعنی اس طرح ہم نے جنات اور بعض انسانوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا اسی طرح ظالم اور فاسق فاجر انسانوں کو بھی ہم ان کے آغاز کے سبب ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں چوروں کے یار چور چھتوں کے چھاپے جیسا کوئی ہوتا ہے جیسے ہی اس کے یار دوست بلکہ فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پر یس تو میں کہ ہادت سننے سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنا دوست وہ کسے بنا رہا ہے دوست بھی اچھے کا انتخاب کریں کیونکہ جیسا دوست ہوگا بندہ ویسے ہو جائے تو ظالموں کو آخرت میں بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ اس طرح دنیا میں یہ اکٹھے رہتے ہیں ظالم قیامت کے دن آخرت میں جہنم میں بھی یہ اکٹھے ہی آگ کے اندر جلیں گے اور آداز کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء